الزین امن اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو علیہ علیکم تم پر ضروری قرار دیا گیا یہ کا لفظ اوپر بھی آیا نا کوتبہ علیکم یعنی وسیعت ضروری قرار دی گئی اب یہاں پھر آ گیا اسی لیے کوتبہ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے وہ ضروری اور فرض کے معنی میں یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ یہ کام کرو علیکم کم سیام تمہارے لیے سیام یعنی روزے ضروری قرار دیے گئے ہیں کما جیسے کہ کتبہ یہ فرض قرار دیے گئے تھے اللہ ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے کما دیے تشبیق یعنی جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض تھے اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں یہ تشبیح جو ہے کیفیت کے اعتبار سے نہیں کہ تمہارا روزہ بھی تمہارے روزے بھی اتنے ہی ہوں گے جتنے پہلوں کے تھے یا یہ ساری چیزیں بلکہ نفس وجوب کے اعتبار سے کہ جیسے تم پہ فرض ہیں پہلے بھی کچھ فرض تھے اسی طرح روزہ تم پہ بھی فرض کیا گیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے وہ روزے تھے اتنے ہی ہمارے بھی ہوں یا اس کی کیفیت بھی وہی ہو اللہ نے جو کچھ بھی ان پہ فرض کیا تھا یہودیوں کے ہاں اب تک روزے کے اثرات ملتے ہیں ان انسائکلوپیڈیا میں انہوں نے روزے کے باقاعدہ اوقات بھی لکھے ہیں کہ کب کب ہمارے کن کن مہینوں میں روزہ رکھا جاتا ہے تو ارشاد فرمایا جو تم سے پہلے تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے لا اللہ تم تتقون شاید کہ تم متقی بنو یعنی روزہ جو ہے اس کی اصل غرض و غائب تقوا کہ تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہو اور تم اس کے احکامات کی پیروی کرنے والے بنو